ہوگا برضا کیونکہ برضا ہم ہیں نور والے وائلے ایمان سے بتاؤ کراچی والوں بڑے چہرے دیکھے ہوں گے آلہ حضرت کے تصور کو خواب نے آپ نے بڑا سجایا ہوگا آج تصویر نظر آ رہی ہے چہرے فیصلے کرتے ہیں رضا کا کون ہے اعلی حضرت کے ترجمان یہ خوش قسمتی ہے آپ کے اہلیہ محلہ کو میں پھر مبارکباد پیش کروں گا کہ ایسی ہستی لاہور سے سبحان اللہ آپ کے علاقے میں اس فقیر نے درخواست کی ہے یہ کرم نوازی ہے ان کی دعوت پر تشریف لے آئے اور یہ کامران بھائی اور ان کے جو مصاحبین ہیں جو ساتھی ہیں جو ورکر ہیں یہ ان کو میں سمجھتا ہوں اعلیٰ حضرت کی طرف سے سند ملی ہوئی ہے حالات ایسے ہوتے ہیں جس کو اس نے اپنے زبان میں بیان سنبھایا کہ ہے کس کس کی, کی جرعت جی کے مسلمان کو کی ٹوکے کی جی افکار کی نعمت ہے خدا داد چاہے تو کرے کعبے کو آتش قدائے پارش چاہے تو کرے اس میں فرنگی سنم آباد قرآن کو بازیچہ تعویل بنا کر چاہے تو کرے خود ایک تازہ شریعت ایجاد ہے مملکت ہند میں کترفہ تماشا اسلام ہے محبوس مسلمان ہے آزاد خیر یہ آزادی مبارک یہ آزادی مبارک ایسی آزادی کے لیے کافی کافی محنت ہو رہی ہے اور کامیابی بھی کافی ہو گئی آگے دیکھ کر کیا ہوتا ہے بارہ میں اس طرف اپنے جانا چاہتا اس وقت جو پہلی ملاقات میں جناب سے میں گزارش کروں گا تو مسئلہ ہے توحید توحید اور شرک میں ایک مغالطہ, مغالطہ کا اضافہ یہ عنوان میں نے آپ کے سامنے منتخب کر لیا انشاء اللہ الرحمن سی پر کلام مسئلہ توحید اور شرک میں ایک مقالطہ کا اجاز وہ مقالطہ کیا ہے یہ جی ہے کہ توحید اور شرف کا دار و مدار اس بات پہ سمجھا جاتا ہے کبھی کہ جی اللہ کے ساتھ کسی اور پکار مارنا یہ ہے لہٰذا آز اللہ, اللہ کے ساتھ کسی کو مت مقابلہ کبھی یہ مقابلہ اس طرح ذکر کیا جاتا ہے کہ زندہ کو پکارنے سے شرک ہو جاتا ہے یا مردہ کو پکارنے سے شرک ہوتا ہے اور زندہ کو پکارنے سے شرک نہیں کبھی اس, اس کی تعبیر یوں کی جاتی, کی جاتی, جاتی ہے کہ جی, جی غائب کو پکارنے سے شرک ہو جاتا ہے حاضر بات کو پکارنے سے شرک نہیں یہ مختلف تعبیریں ہیں سب مکالبات حقیقت یہ نہیں تو توحید اور شرف کا مدار اور پر ہے ان باتوں پر نہ تو پکارنے پر, پر, پر اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارنے پر نہ زندہ اور مدعے کے ساتھ فرق کرنا نہ غائب حاضر کے ساتھ نہ دور و نزدیک کے ساتھ اس بات کو پرانے مجید سے واضح کر کے بس پرانے مجید سے ہی سب کچھ بیان ہی قرآن بہترین, بہترین تفسیر, تفسیر وہی ہے جو قرآن, قرآن کی قرآن کے ساتھ کا القرآن قرآن, قرآن فرماتا ہے ایک مقام پر ایک مسئلہ مجمل ہوتا ہے دوسرے مقام پر اس کی تفصیل آ جاتی اگر کسی مقام پر مختصر ہوتا ہے دوسرے مقام پر اس کی طوالت آ جاتا ہے اگر کسی مقام پر کسی مسئلے کے ایک جز کو لیا گیا ہے اس کی وجہ سے مسئلہ سمجھ نہیں آ رہا دوسری مقام پر دوسرے جز کو گان لے کر ساتھ شامل کر لیا جاتا ہے اس کی وجہ سے مسئلہ ہو جاتا ہے جس شاید مبارکہ سے یہ مغالطہ لگتا ہے بات کو ایمان سے کہتا ہوں ایسی موٹی باتیں ہوتی اور ایسی واضح باتیں ہوتی کہ مغالطے میں بڑے بڑے لوگ اگر بیٹھے وہ اطمینان سے اور سلامت قلبی سے بات کو سنیں تو یہی ہتھیار پھینک کر چلے جائیں گے اب دیکھیں یہ شاید مبارکہ سے مغالطہ یہ لگتا ہے لکھی ہوتی ہے فلا تاہبہ آپ سر کو پسند کرتے مزاج کیا ہے وہ میں کشمیر تک میں جاتا ہوں تو بڑے سر کے موسیقی ایسی رگ رگ میں رچ گئی ہمارے اگر کسی کو گالیاں نکالنی ہوں تو سر میں نکالو وہ ناچتا رہے گا اور اگر سیدھی صحیح بات آپ بغیر سر کے کہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ پریشانی کا سامان خیر سر لگانا میرا کوئی شوق نہیں ہے مجبوری کی وجہ سے لگاتے ہیں کیونکہ میرے پیسے پیسے اکٹھے کرنے تو ہوتے نہیں ہیں سیدھی سا میری زندگی کا دستور رہا الحمدللہ آج, آج تک کوئی مائی کا اسلام کی سنت ہے ہر نبی یہی کہتا ہے بھائی میں تم سے اجرت نہیں مانگتا میرا اضر اللہ فراہم یہ تو ये اب آپ سوداگر کبھی کہاں پکڑا بہت خیر بات کو سمجھنا فرمایا بے شک مسجدیں اللہ کے لیے ہیں محلے مغالتہ مغال مغال مغال مقام مغالتا مغال مغال آیت جو ہے وہ پیش کی ہے للہ مسجد اللہ کے لیے ہے تو اللہ کے کس ساتھ کسی کو مت بتا اس سایہ سے مغالتا یہ لگا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو پکارنا ہوا جی پکاریں گے تو شرک ہو جائے گا اب غور गोर فرمانا افسوس یہ ہے کہ اس آیت پر غور نہیں کیا گیا اس آیت میں غور نہیں کیا گیا کہ مسئلہ بازی ہو جاتا اور کسی اور آیت سے اس آیت کی تفسیر بھی حاصل نہیں کی گئی تاکہ تا اس آیت کا معنی مطلب اس والیت پہ غور کرنے سے اس آیت سے ایک اشارہ نکلتا ہے اصول فقہ کی زبان میں کہتے ہیں اشارت النص ایک ہوتی عبارت النص اشارت النص دلالت النص اقتضاؤ النص اصول فقہ کی زبان ہے قرآن مجید کی اور آیت, آیت, آیت کی سراہد اور عبارت, عبارت بتائے گی گا کہ اس آیت, ایت کا مانو اور اس آیت, آیت کے اپنے, اپنے الفاظ کا اشارہ بتائے گا کہ مانو آپ جو پوچھ لو گے آپ کے لیے بالکل نئی باتیں آتی اللہ کے فضل و کرم سے ناچیز کے بیانات علماء کے لیے نئی باتیں ہیں آپ اب دیکھے لطف آئے گا تو بالکل برف کی طرح ٹھنڈک محسوس کریں گے دیکھیں بھائی فلا تھا اللہ احدا اللہ تعالی, تعالی, تعالی نے خالی یہ نہیں فرمایا اللہ تب اللہ عمال اللہ, عمال اللہ عمال کے ساتھ کسی कس کو مت پکارو اللہ نے فرمایا بے شک مسجدیں اللہ, اللہ کے لیے تو اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو گا بڑا فرق ہے ایک ہے یہ حکم ہو کہ اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو اگر حکم اتنا ہو اللہ, اللہ کے ساتھ کسی ساتھ کو, کسی کو مت پکارو تو کسی کو پکارنا یہ شرک ہو جاتا ہسجدیں اللہ کے لیے تو اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو اب مسجد میں بیٹھ کر اللہ کو اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکار یہ بھی یہاں پر مانا نہیں اگر یہ مانا ہو تو ظاہر سی بات ہے اگر ایک آدمی ورد کر رہا ہے یا اللہ یا رحمان یا اللہ یا رحمان اللہ کو پکار رہا اب اس کے ساتھ, ساتھ اگر وہ کسی کو کہہ بھائی پانی لانا بتی <laughs> بند کر دو بیٹے بتی بند کر دو موٹر بند کر دو وہ مشرق ہو جائے گا کیوں اس اللہ کے ساتھ یہ تو ظاہر سی بات ہے یہ تو ظاہر سی بات ہے اتنا پاتل مفہوم ہے کہ اس سے تو خود کوئی مولوی نہیں بچی کوئی بندہ نہیں بچے گا کہ بچ سکتا ہے پکارنے کی ضرورت تو اس وقت بھی پڑ سکتی نہیں پڑ ہے تو کتنا باطل مانا ہے ارے بھائی قرآن مجید کا ایسا مطلب مانا لینا کہ جس سے کوئی بھی نہ بچے یہ ہم ہے جہالت ہے اب قرآن کی اسی آیت میں غور فرماؤ تو مطلب واضح ہو جاتا ہے وہ اشارہ دیکھ کے کیا ہے مساجد بے شخص مسجدیں اللہ کے لیے تو اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو اب یہاں پر مساجد کا لفظ آیا مراد یہ نہیں کہ مسجدوں میں اللہ کے ساتھ کسی کو مت پکارو کیوں خرابی رات میں آئے گی کہ مسجد میں اگر کوئی اللہ کو یاد کر رہا ہے پکار رہا ہے اس کے ساتھ کسی اور کو پکارتا ہے تو مشرق ہو جائے کوئی مانا نہیں ہے اب مان مساجد مسجد کی جمع ہے اتنی بات تو سمجھ رہے ہیں نا مساجد کس کی جمع ہے مسجد مسجد آپ جانتے ہیں ہیں کس کو کہتے یہاں پر مساجد بول کر یہ ہے مجاز اس کو کہتے ہیں علم بلاغت کی زبان میں مجاز مرسل علاقہ حالیت اور محلیت کا اب معنی یہ ہوگا توجہ مساجد بول کر مساجد میں کی جانے والی عبادت مراد مساجد میں ہونے والی اب مانا یہ ہے کہ عبادت اللہ کے لیے خاص ہے تو اللہ کے ساتھ کسی کو معبود سمجھ کر مطلب پکارو سمجھ نہیں آئی مساجد بول کر مسجد مراد نہیں مساجد بول کر عبادت مراد اور مقام پر دیکھو پرانے اب اس اس معنی اور مطلب کو اور مقام سے واضح کرتا ہوں یہ دعویٰ کیا کہ یہاں مساجد سے مراد عبادت ہے اور مقام سے ثابت کرتا ہوں کہ مسجد بول کر عبادت مراد ہے وہ کون سا مقام تھا اپنی, اپنی زینت, زینت پکڑو ہر مسجد, مسجد کے پاس علما مفسرین کا اتفاق اس بات باز باز پر کہ یہاں زینت سمراد لباس اب معنی کیا ہے مسجد کے پاس لباس مسجد, مسجد کے پاس, پاس ہر مسجد کے پاس لباس پہنو اب اگر مسجد سے مراد مسجد ہی ہو تو آپ سمجھدار ہیں اس آیت سے یہ ثابت ہوگا کہ مسجد میں نماز پڑھو تو لباس پہنو اور باہر پڑھو تو چاہے مہنگی پاؤ یہ مانا بالکل باطل ہوگا کہ نہیں اب, اب بل یہ بات یہاں بل پر وہی بات کرنی ہے کہ مسجد بول کر نماز مراد ہے لیکن, لیکن تعبیر اور ذکر مسجد, مسجد کے ساتھ, ساتھ کیوں کیا, کیا؟, کیا اس وجہ سے کہ نماز اکثر مسجد, مسجد میں ادا کی جاتی ہے تو مسجد نماز کی ادائیگی کا محل اور مقام ہے اور ارب والے ایسا کرتے ہیں کہ محل اور مقام کو ذکر کر کے چیز مراد لے لیتے ہیں وہ جو اس مقام میں ہوتی ہے اگرچہ آپ میں بھی یہ بات چلتی ہے مثلا آپ کہتے ہیں او یار پنجابی میں کہہ رہا ہوں او یار وہ ٹینکی رڑ دی ہے اب پانی گر رہا ہوتا ہے آپ کہتے ہیں دریا بہ رہا ہے نہر چل رہی ہے حالانکہ نہر نہیں چلتی پانی چلتا ہے سمجھ نہیں آ رہی چلتی کیا ہے پانی چلتا ہے کہتے کیا ہے وہ تو جگہ ہے جس میں پانی چلتا مزاج کے بندے بیٹھے اس وجہ سے بار بار اشارہ لگاتے ہیں سمجھ نہیں آ رہی اور میں نے یہ آخا گا نہ چھیڑ مل گانا زند اچھا سمجھ آئی کہ نہیں آئی سوچ اب دیکھے نہر نہر نہیں چلتی کون چلتا ہے پانی چلتا ہے لے نہر بول کر کیا براد لے رہے پانی وہ محل ہے پانی کا محل ہے محل بول کر خود پانی براد لے رہے اسی طرح مسجد بول کر مراد کیا ہے کیوں کہ نماز کی ادائیگی زیادہ, زیادہ تر اکثر باہر بھی پڑ جاتی ہے لیکن زیادہ تر کہاں ہوتی ہے مسجد میں تو ذکر محل ارادہ حال اگر مسجد بول کر مسجد ہی مراد ہو تو خرابی لازم آئے گی کہ نماز مسجد سے باہر اگر ادا ہو تو صدر پوشی فرد نہ ہو لباس, لباس پہننا فرد نہ ہو حالانکہ لباس, لباس تو ہر سورت میں فرد ہے تو اس کا مطلب یہ نکلا خود مسجد ہر نماز کے وقت لباس کروڑ اب لباس نماز کے لیے ثابت ہو گئی تو ادھر چلے ان المساجد ا لہ مانا بنے گا انل العبادت اللہ بے شک عبادت اللہ, اللہ کے لیے ہے, اللہ ہے. تو اللہ, اللہ کے اللہ ساتھ کسی کی عبادت, عبادت نہ کرو الحمدللہ کوئی مسلمان اللہ کے سوا نہ کسی سے معبود سمجھتا ہے نہ کسی کی عبادت کرتا ہے یہ آیت مبارک کے اندر جو کچھ اللہ تعالی نے رکھا اس کو ظاہر کیا اس آیت کے علاوہ بالکل واضح اور سری آیت مبارک آ جس نے اس کے معنی کو واضح یہ اجمال تھا وہاں تفصیل ہے یہ عموم تھا وہاں تخصیص ہے اطلاق جی تھا وہاں تقیید ہے اب وہ ارشاد ربانی ہے لا تب ہماروں اب یہاں پر پے بارے بارے پے بارے بارے بارے بالکل اور خدا کو مت اللہ کے اس میں تو ہر ہر شخص آ گیا ادھر آیا اللہ کے ساتھ کسی اور علاخر یہاں پر یہ نہیں فرمایا آخر اور کو مت پکارو نہیں اللہ اور الہ کو اور الاح کس کو کہتے ہیں معبود اور خدا کو ایسے ہے نا اب مانا بن گیا کہ اللہ کے ساتھ کسی اور معبود اور اور خدا کو مت پکار اور اس آیت نے اس کے معنی کو دیا رہ کسی کو پکارنے سے کسی کو پکارنے سے جو منع کیا جا رہا تھا تو وہاں پر بابود سمجھ کر اللہ سمجھ کر پکارنا مراد ہے لیکن اس آیا میں مساجدہ لیلہ کے لفظ سے اس معنی مطلب کی طرف اشارہ کیا گیا تھا اور اس آیا میں اللہ کے لفظ کو ذکر کر اسی معنی کو کردھر مساجدہ لیلہ ادھر اللہ دونوں کو ملا تو مطلب ایک بھائی سمجھ نہیں آئی بن گیا مطلب ایک اس کا, کا مطلب اب کیا نکلا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو کسی کو معبود سمجھ کر علا سمجھ کر عبادت کا مستحق سمجھ کر خدا سمجھ کر مت پکارو اور یہ پکارنا کسی مسلمان سے نہیں اگر کوئی رسول اللہ کو پکارتا ہے تو رسول سمجھ کر پکارتا ہے اگر کوئی پاک کو پکارتا ہے تو اولیاء کا سردار سمجھ کر پکارتا ہے توجہ نہیں فرمائی روکا جا رہا ہے خدا سمجھ کر یہ بات بازی ہو گئی وہ مغالتا پکارنا کسی کو جائزہ اللہ کے ساتھ مرنا شروع ہو جائے گا یہ مغالتا اب اس کی دوسری تعبیر کی طرف آتے ہیں وہ کیا کہ جی, جی زندہ جی کو, جی پکارنا جی دی دی کو پکارنا تو جائز ہے لیکن مردے کو پکارنا شرش ہے اب زندگی یعنی حیات, حیات اور ممات اس سے فرق کرنا شروع ہو جب کہ یہ بھی وہ گالتا اور اس کو بھی قرآن سے نکالتا دیکھیں دعویٰ یہ ہے کہ زندہ کو پکارنے سے شرک نہیں ہوتا میں قرآن سے ثابت کروں گا زندہ کو پکارنے سے شرک ہو گیا پکار رہا ہے زندہ کو مشرک ہو گیا تصویر دل میں رکھنے چاہیے دل میں ہے تصویر یاد یہ کیا ہوگا سمجھ نہیں آئی بات دیکھے بھائی فرعون، فرعون، فرعون فرعون، یہ جس, جس وقت زندہ بلد تھا بلد یہ دہریہ دہا تھا دہا کہتا, کہتا تھا زمانہ, زمانہ خود چل, چل جائے جا جا الہ اللہ کا منکر بھائی بھائی تھا بھائی جب, جب سیدنا مصعف سلیم اللہ علیہ السلام کا اس سے مناظرہ ہوا تو اس نے کہا وہ رب العالم الم رب العالم کیا ہوتا ہے کیونکہ وہ دہریات تھا اب وہ سامنے بیٹھا بیٹھا خدا ہونے کا وہ دعویٰ رکھتا تھا ایسے ہے نا معبود ہونے کا دعویٰ رکھتا رہتا اب وہ سامنے بیٹھا ہوا ہے ہے زندہ دوسرا ہے نمرود نمرود کے ساتھ مناظرہ ہوا تھا سیدنا ابراہیم علیہ السلام موسا علیہ السلام تسلیف کا مناظرہ ہوا تھا فرعون کے ساتھ توجہ فرون کے ساتھ خلیم اللہ علیہ اب فرون بیٹھا زندہ ہے اپنی قوم کے جو اس کو خدا سمجھتے اور ایک سامنے سے پکار رہے حضرت جب باتیں ہو رہی ہیں پکار رہا توجہ ہے نا اب دو پکار رہے ہیں ایک اللہ کا رسول ہے دوسرے مشرک جس کو پکار رہے ہیں وہ زندہ زہ اب سیدنا سیدا علیہ السلام پکارتے ہیں وہ زندہ کو پکارتے ہیں وہ رسول رہتے ہیں توجہ اور قوم فرعون سے اس کو پکارتا ہے کوئی زندہ کو پکارتا ہے اور وہ اگر زندہ اور مردہ سے فرق کرنا ہے توجہ بھائی زندہ اور مردہ سے فرق کرنا ہے زندہ, زندہ, کو پکارنا پکارنا را را زندہ, زندہ کو پکارنا شرک نہیں تو قوم میں سے پکارنے والا کیوں مشرک سن رہا اگر زندہ کو پکارنا شرک ہو تو حضرت میں موسا مشکل چاہیے تو اس کا مطلب صاف نکلا بھائی اگر زندہ کو پکارنا شرک ہو تو دونوں مشرک صرف اگر نہ ہو تو دونوں یہ کیا بات ہوگی ایک پکار رہا ہے اس کی رسالت میں فرق نہیں آتا اور دوسرا پکار رہا ہے وہ تو مشرک بن رہا ہے کافر بن رہا ہے تو زندہ سے فرق کہا گیا توجہ نہیں فرمائی کہنا پڑے گا بات جنتا مردہ سے رہی بات تو یہ ہے جو پیچھے ہو رہی ہوگی کیا حضرت پور تو خدا کا پکارتے ہیں جب کا پکارتا ہے وہ سمجھ کر پکارتا ہے تو پکارنے والے والے ایک ہی شخص ہو وہ برابر حکومت میں کیوں نہیں شریف ہو رہا ہے اس وجہ سے ایک ہی عقیدہ سمجھ آئے گا اس کا مطلب یہ نکلا یہ بھی بڑا متا تھا کہ زندہ مددہ سے یہ تو سب اٹھ گیا جو سامنے ہو اس کے پکارنے سے شرک نہیں ہوتا جو دور ظاہر غائب ہے اس کو پکارنے سے خدا کسانے سننا اچھا یہ بھی پکارتا ہے اب اس کو دور کرنا دیکھنا کیسے کیسا اور یہ بھی قرآن شخص یہ بالکل غلط ہے توجہ بھائی ہم پوچھیں گے ہم کہ زند غائب اور حاضر یا زندہ اور گردہ کے فرق میں جو گھسا جاتا ہے اس گھسنے میں حکمت کیا ہے راج کیا ہے وہ اندر کا کھولو صرف اتنا اتنا بات ہے نا کہ جی اگر مردہ ہو گیا تو نہ سنے گا نہ جانے گا علم قدرت رتھ سما ان سب چیزوں, سب چیزوں سے وہ خالی, خالی ہو گیا جب خالی ہو گیا, ہو گیا، تو اب اس کو, اس کو پکارنا بالکل جلدی ہوگا ارے بھائی جو غائب ہے غیر بات ہے وہ دور ہے دور والا دو جو ہے نہ سن سکتا ہے نہ دیکھ سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے کرے تو تب اس کو علم غائب ہونے کی وجہ سے علم نہیں ہے کون مجھے پکار رہا ہے کون نہیں پکار رہا تو بھائی پھر زندہ اور مردے اور غائب اور حاضر کی بات تو نہ ہوئی نا اب مسئلہ اندر سے ایک اور ہو گیا وہ کیا کہ جس کو پکار رہے ہو وہ جانتا ہے ین. جس کو پکار رہے ہو وہ سنتا ہے ین. اور جس مقصد کے لیے پکار رہے ہو وہ مقصد, رہے ہو مور سے مقصد پورا ہو سکتا ہے بات بات تو بات پھر یہ ہو گئی آپ کرو اگر مور سن رہا ہو ثابت ہو جائے کہ وہ سنتا ہے وہ دیکھتا ہے اور جو مقصد اس سے لینا چاہتے ہو وہ مقصد پورا کر سرس کا ہے پھر تو ٹھیک ہو گیا پھر تو وہ چندوں کی طرح ہو گیا بھائی اور اگر کوئی غائب ہے وہ حاضر, حاضر سے بھی زیادہ, زیادہ سننے hill. والا ہو توجہ فرمایا جو غائب ہے وہ حاضر کی نسبت بھی زیادہ حاضر ہو وہ علم بھی رکھتا ہو جانتا ہو یہ پکار رہا جان ہو یہ پکار رہا ہے سن رہا ہو کر سکتا ہو مقصد پورا کر سکتا ہو تو پھر اس کے پکارنے سے تو شرک نہیں ہونا چاہیے کیوں اس وجہ سے کہ زندہ کے برابر ہو کرو حاضر کے برابر ہو کرو ٹھیک ہے نا ارے میرے بھائی بات کو سمجھنا اصل کسی کو پکارنا شرک تو اسی وقت ہوگا جس وقت وہ پیچھے والا عقیدہ جو بتا چکا ہوں خدا ماننا ماننا وہ تو پہلے چکا ہے نا لیکن اب بات آتی ہے کہ یار کسی کو پکارنا جو ہے کسی مقصد سب کے لیے ہوگا ایسے ایسے تو جب کسی کو کسی مقصد کے لیے پکارنا ہے اگر وہ مقصد ہو ہی نہ سکے وہ مقصد پورا ہی نہ ہو تو ظاہر بات پھر پکارنا بے وقوفی ہے ایسے تبکو ہی نہ ہو اب اس کی چار صورتیں بنتی ہیں ذرا توجہ رکھنا بالکل نئی بات ہے آپ کے لیے پکارنے کی چار صورتیں بنتی ہیں ایک, ایک صورت یہ ہے کہ دونوں, دونوں طرف پکا سے یعنی پکارنے والا اور جس کو پکارا جا رہا ہے وہ دونوں نہ سننے والے جن کو کہتے ہیں بہرے کیا ہوں پنجابی کے میرے ڈورے رہے ڈورا سیا ڈورا بلا رہا ہے بہرا بلا رہا ہے بہرے دونوں پہ دو اب مشرق ام مشرق نہیں مشرک اسی وقت ہوگا جب وہ عقیدہ ہو جو پہلے بتا چکا ہوں اب بات آ صرف بے وقوفی کی اور دنائی کہ یہ آخر کے مطابق ہے یا ٹھیک ہے اب ایک طرف سے پہلی صورت ہے ایک طرف سے پکارنے والا بہرا ہو دوسری طرف سے جس کو پکارا جا رہا ہے وہ بھی اب دونوں ایک جیسے کوئی فائدہ اس پکارنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے ایسے ہے نا دوسری صورت یہ ہے کہ پکارنے والا یہ اگرچہ کان نہیں رکھتا بہرا ہے لیکن جس کو پکارتا ہے وہ سنتا ہے تو اس صورت میں تو بالکل عقل کے مطابق ہے اس پکارنے سے فائدہ ہوگا کہ نہیں ہوگا پکارنے والا نہیں سنتا جس کو پکار رہا ہے وہ سنتا ہے اس صورت میں پکارنا کوئی بے وقوفی نہیں اس کو کوئی پکارنا نہیں کہہ سکتا تیسری صورت اس کا الٹ ہے پکارنے والا جس کو پکار رہا ہے توجہ یہ پکارنے والا نظر والا ہے وہ بے نظر ہے یہ جب پکارتا ہے تو اس کو سنا دیتا ہے محل اپنی طاقت سے اب بھی فائدہ ہو جائے گا جب مثالیں دو گا پھر آپ مزہ لینا چوتھی سورت یہ ہے جو پکار رہا ہے یہ بھی دیکھ رہا ہے جس کو پکار رہا ہے دونوں طرف سے نظر والا ہاں ہاں ارے بھائی پہلی سورت کو چھوڑ دو تین سورتیں مسلمانوں میں یہ دونوں طرف سے نظر والے دونوں طرف نے جو پکار رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہو جس کو پکار رہا ہے وہ بھی دیکھ رہا ہو کرنے والا حق ہک سنساروں جس کو سکار رہا ہے وہ بغداد کا بادشاہ شاہ شاہ دوستو اس کا کوئی انکار کرے گا وہ خود منکر ہوگا کاف کے فتح کے ساتھ ہیں وہ خود ہی منکر اور بدی ہوگا منکر من کر کہتے بدی کو خود بدی کو منکر کہتے ہیں جو, جو اس کا انکار جو اس کا انکار کرے وہ خود منکر ہوئے اتنا واضح بات ہے یہ ادھر سے پکار رہا ہے وہ ادھر سے سن رہا ہے وہ جانتا ہے مجھے پکار رہا ہے وہ جانتا ہے کیوں پکار رہا ہے اگر یہ کہتا ہے مدد کرو میری تو جس طرح کی مدد یہ مانگ رہا ہے اس طرح کی ادھر سے ہو جاتی ہے توجر بھائی یہ بات ٹھیک ہے اب جو پنجابی بیٹھے ہیں ان کے لیے سلطان بہو کو شیر پاڑ دو وہ پکار رہے ہیں اپنی زبان اخبل فرماتے <progression> پیار پی ری ار لکھنی کن گھر کے جی کپورے جٹھ مچ ڈر جائے پیرو محبوب سو ओ میری سنبھال لات کر باہ وہ پنے فرماؤ دونوں طرف سے اگر ایک طرف سے کمی لیکن دوسری طرف سے کبھی نہ ہو مثال سمجھو ادھر پکارنے والا عمر بن خطاب اور جس کو پکار رہا ہے وہ شہر جو پر وہ بھی حضرت والے کا مجھے یہ صاحب نظر دیکھ رہا ہے میری فوج کہاں لڑ رہی ہے کس سال میں فرماتے اور ساری ساریا رکھنا جو بھیڑیے کو بکریوں کا محافظ بناتا ہے برباد ہو جاتا ہے خیال رکھنا ساریاں پہاڑ کا دم پہاڑ پڑھنا چھوڑنا پیچھے سے دشمن آ رہا ہے تو مار جائیں اگر اس وقت صحابی کی کلر نہیں کیا ہو رہا ہے ادھر سے عمر نظر والے ہیں مدینے میں کھڑے ہو کر پکارتے ہیں چوپ چور پہ اور نہیں ہے اس وجہ سے کہ <ؤوس> اگلے, اگلے, اگلے میں اگر اس وقت غفلت ہے تو جو پکار رہا یہ تو فائدہ پہنچا اگر ہم کہتے بے, بے کار پکارے فائدہ بے نقصان ہے جی عمر پتہ نہیں کیا غلطی ہو گئی عمر سے مگر نہیں یہ دیکھ رہے تھے یہ پکار رہے جو پکارے یہ ایک طرف دوسری طرف سے پکارنے والا اندھا ہو نہ سننے والا ہو نہ دیکھنے والا ہو لیکن جس کو پکار رہا ہے وہ سننے دیکھنے والا ہو عام محمد کا یہی حال ہے اگرچہ ہم مگر جن کو پکارتے ہیں وہ تو نظر والے ارے دعوا کیا تھا میں نے ہر سوال کا جواب قرآن سے دینا قرآن سے ثابت کر کی نظر اتنا ہو کہ وہ امتی کے حال کو دیکھ رہا آؤ آؤ قرآن کی طرف حضرت سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام آپ فرماتے اپنی قوم سے خطاب کرتے ہوئے میں تمہیں بتاتا رہوں گا ترجمے پر غور کرنا ترجمے پر غور کرنا یہ مقام ہے حال نہیں فرق میں ہوتا فرق ہوتا ہے تو ہال اور مقام میں حال یہ ہے بنا تھوڑی دیر کے لیے ختم ہو گیا مقام کو ہوتا ہے جو خدا سے ملتا ہے پھر کبھی جاتا نہیں حال ایسے ہال ایسے جب کیفی کیفیت راسک اور مضبوط ہو جاتی, ہو جاتی قلع ہے, قلع ہے اور نہ جائے اس کو کہتے ہیں مکام جب آئی اور چلی گئی جیسے کہ کل بھی واردات قلبی احوال ہبھی قبض ہے کبھی بست ہے کبھی غم ہے کبھی خوشی ہے آئی اور چلی گئی مقام وہ ہوتا ہے جو آئے اللہ کی اللہ طرف کی سے آتا ہو, ہو, ہو, ہو اور پھر جائے ہاں جائے, جائے, جائے اللہ, اللہ تبارک و وہ شلب کرے تو بندہ کی کی وجہ سے اور اگر بندہ ہی برکت والا ہو بات قرآن سی نب پیو یہ مزارع کا سیدھا اس کا معنی ہے میں اس وقت جس وقت آپ سے متکل ہوں اس وقت بھی بتاؤں گا اور پھر آپ کسی اور وقت میں پوچھیں گے اس وقت بھی بتاؤں گا حال اور مستقبل دونوں کے لیے مظاہرے آتا ہے بھائی انتاً فوقتاً بتاتا رہوں گا کیا مطلب یہ میرا حال نہیں مقام ہے اس نے اچھا کیا ہے یہ میری شان ہے میرے ساتھ رہے گا تمہارا मैं ہے میں مسجد میں ہوں میں باہر ہوں بازار جہاں پر بھی ہوں تمہارا کام ہے پوچھو کہ ہم نے آج سے ایک سال پہلے کیا کھایا تھا وہ بتانا وہ میرا کام ہے پر کل پر کیا کھایا تھا یہ بتانا بھی مرحب میرا کام ہے مما تب تک تم اور جو تم اپنے گھروں میں چھپا کر ہو تم پوچھو گے ارے بتا ہم بتا دیں گے کیونکہ یہ ہمارا مقام اور شان ہے ایمان سے کہتا ہوں جس قبلہ قدرت میں میری جان ہے کوئی مائی کا چیلنج نہیں کر سکتا کہ تم غلطی کر رہے ہو یہ مطلب نہیں کوئی کسی طرح ورنہ ایمان سے کہتا ہوں ہر یاد ہوگا اس بات بات کیا اس کا مطلب یہ بھی ہے تم چم چم گے کھانے کے مطابق پیٹ کی بدال لطیفے کے طور پر جو تو ہم مانتے ہیں آ گیا لیکن پیٹ میں پڑے ہوئے درد کو نہیں جان جانتا میں کہنا پتا نہیں جب ورنہ با، با، با، اللہ ہے مطلب کر نبی, نبی سامنے آئے نبی اللہ توجہ یہی پیٹ والا گھر میں بیٹھا بتا فرما رہے ہیں میں پیٹ کے اندر جو کھانا ہے وہ بھی بتاؤں گا جو گھر میں چھپا ہوا ہے وہ بھی بتاؤں گا اگر, اگر یہ شخص, شخص پیٹ والا اپنے بات سمجھ نہیں بات کی لطافت کریں اور اس کہہ رہا ہوں نبی, نبی فرما رہے ہیں میرا دعویٰ ہے تم جو کھاتے ہو پیٹ میں میں وہ جانتا ہوں جب جائے دوسرا دعویٰ ہے جو چھپاتے ہو میں اس کو بھی جانتا ہوں ٹھیک ہے گھروں میں چھپاتے ہو گھروں گھروں میں چھپاتے ہو میں وہ بتاؤں اگر یہی پیٹ والا اپنے گھر میں بیٹھا ہو اور گھر سے کہے اے حضرت عیسیٰ اللہ سے دعا مانگے یہ پیٹ کی بیماری دور ہو جائے تو کوئی پاگل ہی کہے گا گھر میں چھپی ہوئی چیز کو جانتا ہے لیکن گھر میں بیٹھ کر اگر کوئی پکارے تو اس کو نہیں کپڑا رکھا یا کوئی انگوٹھی رکھی کپڑے میں کپڑا کو رکھا بکسے چھپا کر رکھ دیا اب جاتا ہے اور جا کر پوچھتے حضرت میں گھر میں بتایا پیٹ ہی میں کیا پڑا ہوا فرماتے ہیں وہ انگوٹھی ہے ہے ٹھیک اور اگر یہی شخص اپنے گھر میں بیٹھا ہو اور یہ کہے عیشا اے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا مانگے میرے پیٹ میں درد ہے اللہ, اللہ اس کو دور کرے اب نبی, نبی کو یہ معلوم نہ ہو سکے کہ اس کے پیٹ میں درد ہے اور یہ گھر میں بیٹھ کر مجھے پکار رہا ہے جس طرح کہ کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یار وہ تو گھر میں گھر میں جو چھپائی ہوئی چیز ہے اس کو جانتے ہیں نا گھر سے جو باہر پڑی ہے اس کو جانتے تو اس میں وہی کر ورنہ یہ کیا کے بند کیا اس کو کہتے ہیں سنیں اس کو کہتے ہیں دلالت النس اصول فقہ والے شافی حضرات کہتے ہیں فاول خطاب اور ابن تیمیہ والے کہتے ہیں اس کو قیاس بالاولوجت اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی گھر میں چھپی چیز کو جانتا ہے تو باہر پڑی ہوئی کو بطریقے اولا جانتا ہے چیل چیل جو ہے اور اگر کوئی کہے یہ تو حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں اپنے اپنے نبی کی بات کرو تو میں تو یہی سمجھوں گا کہ اپنے نبی نے بچے مارے ہیں کیا نقصان کیا وہ ہے منادیار یہ سب کچھ بتانے والے اتنا بڑے دعوے فرمانے, فرمانے والے اب منادی ہیں پکار منادی ہے منادی جو پکار کر اعلان کرتا ہے وہ اعلان کرنے والے فرماتے ہیں فرما دیے اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے, ایسے, ایسے نبی, نبی پاک کو آخری نبیوں میں می می می می تمام نبیوں کے آخر میں می می م... حضرت عیسیٰ کو بھیجا نبی علیہ السلام سے پہلے اور ان سے اور اتنے بڑے دعوے کروائے کہ میں یہ کر سکتا ہوں میں یہ کر سکتا ہوں میں یہ کر سکتا ہوں پھر اعلان کروایا جھولے میں کہ میں <سؤال> تو بشارت دینے آیا ہوں میں منادی بن کر آیا ہوں وہ آپ مسلمان کے لیے اتنا ہی کافی ہے وہ سمجھ جائے اور جن کا منادی یہ شان رکھتا ہے جن کی منادی کرنے آیا ہے وہ کیا اسی لیے آدل بریلوی فرماتما آپ فرماتے وب سن لیں گے فریات کو پہنچیں گے ول سن ذرا فرماتے بلّہ آپ سن س فریاد کو پہنچ مل سن گے فریاد کو پہنچیں گے ایسا گوئی جو کر اور, اور مقام, اور مقام, مقام پر مقام فرماتے ممکن نہیں کہ خیر میری جانے کوئی نہیں ادھر آد آیا بیٹا پاک گا اور اللہ مذہب جس طرف کر دو اگر بندہ تو مذہب نہیں سمجھ آ رہی کہ آپ نے وہی کے ساتھ ثابت کر دیا ترون بے شک میں وہ دیکھتا ہوں جو نہیں دیکھ دیکھ جو, جو تم نہیں دیکھتے الحمدللہ میں نے بھی یہی کہا ہے ہم پکارنے والے اندھے ہیں جن کو پکارتے ہیں وہ تو نظر والے ہیں سمجھ گیا بے ہی حدیث کے الفاظ اگر, اگر میرے, میرے مانا اور مطلوب پر دلالت, دلالت, دلالت نہ کرتے ہوں تو میں اگر نہیں توجہ نہیں چلو اگر اپنے نبی کی بات اپنے نبی کی بات کو برداشت کرنا اگر چلو مشکل ہو جائے صحیح اور تم پر میرے آتا ان سہی من کرو کلم پڑھا بڑھا کا بھی احسان گیا کو مان لو ان کی ماننا پڑے گا دیکھ رہے گا ہیں وہ گھر میں چھپے ہوئے خزانے ہیں لیکن گھر میں چھپے ہوئے بندے کو یہ ہو جا یہ کیوں دعویٰ کیا ہے انہوں نے اسی لیے کیا یعنی یہ فرمانا کہ میں کھانے کھانے اور گھر کے حالات کو جانتا دوسرے میں یہی مانا ہے دوسرے ہے کہ میں تمہارے جسم کے حالات کو بھی جانتا ہوں تمہارے گھر کے حالات کو بھی جانتا ہوں تمہاری حالات کو بھی جانتا ہوں تمہارے گھر کے حالات کو بھی جانتا ہوں اور جب اور عزب تے عزب تے عیسیٰ ساک ساک کے لیے یہ شان کسی کے لیے ہر اب زندہ اور مردہ اور حاضر اور غائب کا فرق پڑ گیا کیونکہ گھر میں بیٹھا ہوا غائب ہی ہے لیکن بات وہی ہے غائب کس سے ہے غائب ہے مگر کس سے اگر میں اور تو ہے اس سے غائب ہے حضرت عیسا کی نظر سے تو غائب نہیں تو اگر یہ جی پکارتا پرکا ہے, پرکا ہے है है है تو یہ غائب کو نہیں حاضر کو پکارنا ہے کیوں؟ اس کو یقین ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہے وہ میری سن رہے توجہ بھائی دیکھ دور تک پہنچانا یہ کیا میری آواز لاہور تک نہیں پہنچ لے کر جی میرے ہاتھ میں کیا ہے بولے اس کو کان کے ساتھ لگا کر فرق تو کرنا تھا حاضر اب میں غائب رہا ہوں شرف شروع اگر کوئی کہے کہ اس کا واسطہ ہے میں کہتا ہوں توجہ میں اس کی ایجاد سے پہلے وہی کام شرک تھا اس واسطے نے آکنکھا دیا کیونکہ اس نے پہنچا اتنا کم بختی ہے یہ پیتل اور تانبا ہے اس نے اتنا دور دوری, کی دوری کو ختم کر دیا۔, دیا۔, دیا یہ اب اب غائب, غائب میرے میرے اور افسوس ہے جس کو جس, جس, جس, جس کے دل, دل, دل کو اللہ بنائے بنانے والی بنا تم یہ پکارنا تم کہو ہم جن کے پکارتے ہیں ان سے ہم غائب ہم سننے والے ایک بزرگ وہ تو نبی نبی مکہ میں پاس پہنچتے ہیں لیکن میری کے ایک بچہ رہ گیا بچہ پورے لوگ کیا تھا ان کا ہے ان کو جہاں کی انتہا ہوتی ہے آپ لکھتے ہیں فرمایا حضرت فرماتے ہیں مجھ پر مقام نے شہر کے درمیان مقام ظاہر تو قریب تھا کہ میں جل جا ابائی مشرانی کی پرواز کو آپ جانتے ہیں وہ فرماتے, فرماتے ہیں مقام, با مقام نبوت, نبوت بال کے, کے سر برابر, برابر, برابر, برابر, برابر, برابر مجھ پر ظاہر ہوا تو قریب تھا کہ میں جل جلد میں وہ تو بہت بڑے بڑی میں چھوٹے درجے کے ان سے چھوٹے درجے کے غوث کی بات کرتا ہوں سید عبد اللہ آپ کے مولانا مبارک محمد مبارک جنہوں نے آپ کے کتاب کے نام سے مصر کے رہنے والے بالکل ان پڑھتے آپ فرماتے تم کیا پوچھ رہے ہو اگر میں مر کرو میرا جسم میں کیڑے پڑے ایک نیچے اگر ان انہیں بخار تو کوئی کا ہے تو وہ غائب کے پکار جا رہے ارے بھائی وہ ہم سے دیکھنے میں غائب ہے لیکن, لیکن ہم, ہم اس उस کی نظر دیکھ رہی ہے اور جب جس کو پتار رہا ہے اگر وہ دیکھ رہا ہو تو کے مطابق ہے اس کو بے وقوفی سمجھنے والا خود بے وقوف ہے اور شرک کے لیے وہی بات جو ہے نا تو اب بھائی مسئلہ غائب حاضر زندہ مردہ دور و اب مسئلہ وہی بنا کیا حقیقت وہی کھل گئی کہ بھائی رکھنا یہ کہ وہ خدا ہے معبود ہے علا ہے عبادت کے لائق ہے یہ شرک ہے اب کوئی یہ اعتقاد رکھے پکارے چاہے نہ پکارے نہ بھی پکارے تب بھی مشرک ہے اور اگر یہ اعتقاد نہیں رکھتا پکار تب بھی رہے تب بھی مشرک بس اتنا بس ہی میں سمجھانا چاہتا تھا میرے خیال میں موضوع تا اپنے تمام لوازمات کے ساتھ آپ کو سمجھ آ گیا کہ نہیں آگیا تو انہیں الفاظ پر میں آپ سے اجازت مانگوں گا سفر کرنا ہے جائز ہے ڈھول باجے بجا کر لاش کر مزارات پر ارس ہوتا ہے یہ جائز ہے یہ نہیں بھئی یہ بےہودہ کام جو ہیں ان سے درباروں کو پاک رہنا ہے لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا کہ ان بےہودہ کاموں سے ان بے ہوگا کاموں سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہاں جانا شرک حرام یا شرک ہو گیا ہے جو برکت برکت والی جگہ جو ہوتی ہے نا جہاں پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں اب جس بنا پر اترتی ہیں وہ اترتی ہی رہتی یہ ذہن میں رہتے کسی کے شرک سے کسی کی نوسط سے وہ ختم نہیں ہوتی برکت والی جگہ برکت والی والی یہ بھیڑتا نہیں پاکستان کے ذریعے سے الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں ایسی بات مجھ سے مت پکشن ہاں میں تو پہلے ہی آ کے نہ چھیڑ ہے وہ ٹھیک دعا دعا سب کے لیے الحمدللہ رب العالمین و الصلاۃ و السلام علی رسول الکریم و علی و صحبه اجمعین لا حسبکم سلام اللہ معافا اللہ سوالاک نبیوں کا سبسہ ایک سید کا دارین کی سعادت مانگتے ہیں دارین کی رحمت مانگتے ہیں دارین کی برکتیں مانگتے ہیں دارین کی خیر مانگتے ہیں. ہیں اللہ تو غفور گا فرمتا ہر شر, شر نفسانی مصحانی شیطانی دنیاوی اور اخروی سے ہمیں محفوظ فرمانا امورنا الى الله نو امورنا الى الله نو فوضو امورنا الى الله ون الله حسبنا الله وصلى الله سیدنا محمد, محمد, محمد, محمد, محمد, محمد مصطف جان رحمت پہلا شمع پہ ہدایت پہلا سوہان ہری چمکا تا چہان ہری چمکا تو چاند سوانی گڑی چمکا تو چاند افروز سات پہلا مستفان جس کی ممبر بنی گردن گرد جس کی ممبر بنی گردن اس لدم کی کرا مت کر مستف جان اللهم من كل اللہ محمد